جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تو جو چاہے خدا دل نہیں کرتا